وَنَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِيلُونَ اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی نشانی لے آئے پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اس موقع پر اہل باطل جھوٹے لوگوں نے خسارہ اٹھایا اللہو الذی جعل لكم الانعام لتركبوا منها و منها تاكلون اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو و انکم فیها منافع ولتبلغوا علیها حاجه فی صدورکم وعلیها و علی الفلک تحملون اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی اس حاجت مطلب منزل مقصود کو پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو اور تم ان پر اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اور یہ تعداد میں نسبت ان کے جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں بہت زیادہ ہیں اس لیے کہ قرآن کریم میں تو صرف پچیس انبیاء اور رسول کا ذکر اور ان کی قوموں کے اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں پھر آیت سے مراد یہاں مجزہ اور خرقِ عادت واقعہ ہے جو پیغمبر کی صداقت پر دلالت کرے کفار پیغمبروں سے مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں فلاں فلاں چیز دکھاؤ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کئی چیزوں کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل آیتمبر نوے سے ترانوے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی قوموں کے مطالبے پر ان کو کوئی معجزہ صادر کر کے دکھلا دے یہ صرف ہمارے اختیار میں تھا یہ صرف ہمارے اختیار میں تھا بعض نبیوں کو تو ابتدا ہی سے معجزے دے دیے گئے تھے بعض قوموں کو ان کے مطالبے پر معجزہ دکھلایا گیا اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھلایا گیا ہماری مشیت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے کسی نبی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا معجزہ صادر کر کے دکھلا دیتا ان سے لوگوں کی واضح تردید ہوتی ہے جو بعض اولیاء رحم اللہ کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتے اور جس طرح کا چاہتے خر کے عادت امور مطلب کرامات کا اظہار کر دیتے تھے جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے یہ سب من گھڑت قصے کہانیاں ہیں جب اللہ نے پیغمبروں کو یہ اختیار نہیں دیا جب اللہ نے پیغمبروں کو یہ اختیار نہیں دیا جن کو اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی تو کسی ولی کو یہ اختیار کیوں کر مل سکتا ہے بالخصوص جب ولی کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اس لیے معجزہ ان کی ضرورت تھی لیکن اللہ کی حکمت و مشیت اس کی مقتضی نہ تھی اس لیے یہ قوت کسی نبی کو نہیں دی گئی ولی کی ولایت پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے اس لیے انہیں معجزے اور کرامات کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں اللہ تعالی اختیار بلا ضرورت کیوں عطا کر سکتا ہے پھر یعنی دنیا یا آخرت میں جب ان کے عذاب کا وقت معین آ جائے گا یعنی دنیا یا آخرت میں جب ان کے عذاب کا وقت معین آ جائے گا پھر یعنی ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو عذاب پھر اللہ تعالیٰ اپنی ان گنت اللہ تعالیٰ اپنی ان گنت نعمتوں میں سے بعض نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے چوپائے سے مراد اونٹ گائے بکری اور بھیڑ ہے یہ نر مادہ مل کر آٹھ ہیں جیسا کہ سورہ نام آیت نمبر 143 اور 144 میں ہے پھر یہ سواری کے کام میں بھی آتے ہیں ان کا دودھ بھی پیا جاتا ہے جیسے بکری گائے اور اونٹنی کا دودھ ان کا گوشت انسان کی مرغوب ترین غذا ہے اور بار اور بار برداری کا کام بھی ان میں سے بعض سے لیا جاتا ہے پھر جیسے ان سب کے اون اور بالوں سے اور ان کی کھالوں سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کے دودھ ان کے دودھ سے گھی مکھن پنیر وغیرہ بھی بنتا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ یریکم آیاتہ فاین آیات اللہ تنکرون اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے افلم يسیروا فی الاضف ینظروا في قبل کیا پھر وہ زمین میں چلتے یا چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے وہ تعداد میں ان سے زیادہ اور قوت اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آیا پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اسے چھوٹے علم یا جھوٹے علم پر اطراتے رہے پھر جب کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اس جھوٹے علم پر اتراتے رہے جو ان کے پاس تھا اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے مشرق چنانچہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے فَلَمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ ایمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قد خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کے ایمان لانے نے کوئی نفع نہ دیا یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزرا اور اس عذاب کے موقع پر کافروں نے خسارہ اٹھایا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف جو اس کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں یا دلالت کرتی ہیں اور یہ نشانیاں آفاق میں ہی نہیں ہیں تمہارے نفسوں کے اندر بھی ہیں پھر یعنی یہ اتنی واضح عام اور کثیر ہیں جن کا کوئی منکر انکار کرنے کی قدرت نہیں رکھتا یہ استفام انکار کے لیے ہے پھر یعنی جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکزیب کی یہ ان کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات تو دیکھیں یا دیکھیں جو ان کے علاقوں میں ہی ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا پھر یعنی عمارتوں کارخانوں اور کھیتوں کی شکل میں ان کے کھنڈرات واضح کرتے ہیں کہ وہ کاریگری کے میدان میں بھی تم سے بڑھ کر تھے پھر پیم میں میں استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی نافیہ کا مفہوم تو ترجمے سے واضح ہے استفہامیہ کی روح سے مطلب ہوگا ان کو کیا فائدہ پہنچایا مطلب وہی ہے کہ ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئی پھر علم سے مراد ان کے خود ساختہ مذلومات توہمات شبہات اور باطل دعوے ہیں انہیں علم سے بطور استحضاء تعبیر فرمایا وہ چونکہ انہیں علمی دلائل سمجھتے تھے ان کے خیال کے مطابق ایسا کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کے مقابلے میں یہ اپنے مضمومات و توہمات پر اتراتے اور فخر کرتے تھے یا علم سے مراد دنیاوی باتوں کا علم ہے یہ احکام و فرائض الٰہی کے مقابلے میں انہی کو ترجیح دیتے رہے پھر یعنی اللہ کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان مقبول نہیں یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے پھر یعنی معائنۂ عذاب کے بعد ان پر واضح ہو گیا کہ اب سوائے خسارے اور ہلاکت کے ہمارے مقدر میں کچھ نہیں سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ مومن اور آغاز ہوتا ہے سورہ حامیم اس سجدہ مطلب سورہ فصیلت کا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ سورہ حامیم سجدہ ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں چون اور رکوع ہیں چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے حمی حروف مخطاط جن کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تنزیل من یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے ayatuhu, یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں حالانکہ یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے پھر ان میں سے اکثر نے اس سے اعراض کر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں قالو مما بون فکن اور انہوں نے کہا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے لہذا تو اپنا کام کر بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں قل انما انا بشر مثلكم يوحا اویلمشرقین کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے لہٰذا اسی کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو اور مشرقین کے لیے ہلاکت ہے الذين لا يؤتون وهم هم جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں ان آمنوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے آپ کہہ دیجیے کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ تو جہانوں کا رب ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس صورت کا دوسرا نام فصیلت ہے اس کے شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہی ہو رہا ہے ہمیں اس کے صد باب کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ بلیغ و فصیح آدمی رتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا تاکہ وہ آپ سے گفتگو کرے چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں گیا اور آپ پر عربوں میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کر کے پیشکش کی کہ اس نئی دعوت سے اگر آپ کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو وہ ہم جمع کیے دیتے ہیں تو ہم تو وہ ہم جمع کیے دیتے ہیں قیادت و سیادت منوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اپنا لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں ایسی دس عورتوں کا انتظام ہم کر دیتے ہیں اور اگر آپ پر آصیب کا اثر ہے جس کے تحت آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ کا علاج کروا دیتے ہیں آپ نے اس کی تمام باتیں سن کر اس صورت کی تلاوت اس کے سامنے فرمائی جس سے وہ بڑا متاثر ہوا اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتلایا کہ وہ جو چیز پیش کرتا ہے وہ جادو اور کہانت ہے نہ شعر و شاعری مطلب اس کا آپ کی دعوت پر سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا لیکن لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے الٹا اتبا پر الزام لگا دیا کہ تو بھی اس کے سحر کا اسیر ہو گیا ہے یہ روایات مختلف انداز سے اہل سیر و تفسیر نے بیان کی ہیں امام بن کثیر اور امام شوکانی نے بھی انہیں نقل کیا ہے امام شوکانی فرماتے ہیں یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قریش کا اجتماع ضرور ہوا انہوں نے اتباء کو گفتگو کے لیے بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس صورت کا ابتدائی حصہ سنایا یعنی کیا حلال ہے اور کیا حرام یہ طاعات کیا ہیں اور معاشی کیا یہ ثواب والے کام کون سے ہیں اور عقاب والے کون سے پھر قرآن العربیہ یہ حال ہے یعنی اس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی ہے جس کے معنی مفصل اور واضح ہیں یعنی جو عربی زبان اس کے معنی و مفاہیم اور اس کے اسرار و اسلوب کو جانتے ہیں پھر ایمان اور اعمال صالحہ کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور مشرقین و مقصبین کو عذاب نار سے ڈرانے والا پھر یعنی غور و فکر اور تدبر و تعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو اس لیے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے پھر اکن اکنتی کینان کی جمع ہے پردہ یعنی ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں کہ ہم تیری توحید و ایمان کی دعوت کو سمجھ سکیں پھر وقرون کے اصل معنی بوجھ کے ہیں یہاں مراد بہرا پن ہے جو حق کے سننے میں مانے تھا پھر یعنی ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پردہ حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے وہ سن نہیں سکتے اور جو کرتا ہے اسے دیکھ نہیں سکتے اس لیے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں تو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا ہم تیرے دین پر عمل نہیں کر سکتے تو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا ہم تیرے دین پر عمل نہیں کر سکتے پھر یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے بجز وہی الہی کے پھر یہ بعد وہ کیوں بجوز وحی الٰہی کے پھر یہ بود و حجاب کیوں علاوہ ازئیں میں جو دعوت توحید پیش کر رہا ہوں وہ بھی ایسی نہیں کہ عقل و فہم میں نہ آ سکے پھر اس سے اعراض کیوں پھر یہ صورت مکی ہے زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی اس لیے اس سے مراد یا تو صدقات ہیں جس کا حکم مسلمانوں کو مکہ میں بھی دیا جاتا رہا تھا جس طرح پہلے صرف صبح و شام کی نماز کا حکم تھا پھر ہجرت سے ڈیڑھ سال قبل لئی الاسراء کو پانچ فرض نمازوں کا حکم ہوا یا پھر زکوٰۃ سے یہاں مراد کلم شہادت ہے جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے حوالے تفسیر ابن کثیر پھر اجرن غیر و ممنون کا وہی مطلب ہے جو ان غیر اقاعمجدور سورہ آیتمبر آیت سو 108 کا ہے یعنی نہ ختم ہونے والا اجر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا یہاں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے فرمایا زمین کو دو دن میں بنایا اس سے مراد ہے یوم الحدی اتوار اور یوم الاثنین پیر سورہ نازیات میں کہا گیا ہے سر نازیات آیت نمبر تیس اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد بنایا گیا ہے جب کہ یہاں زمین کی تخلیق کا ذکر آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے اور دہا جو دہو سے ہے بچھانا یا پھیلانا اور چیز زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی جیسا کہ یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کیا گیا ہے اور دہا کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے اسے پیداواری ضروریات کا مخزن بنایا گیا اخراج ہے سورہ نازعات آیت نمبر اکتیس اس میں پہاڑ ٹیلے اور جمادات رکھے گئے یہ عمل آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے دو دنوں میں کیا گیا یوں زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق پورے چار دنوں میں مکمل ہوئی بھوارے صحیح البخاری قبل حدیث چار ہزار آٹھ سو سولہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہ اور اس اس نے زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھی اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس کی غذا کا ٹھیک اندازہ کیا محتاجوں کے لیے یکساں طور پر یہ سارا کام چار دنوں میں مکمل ہوا ثم استوائل السماء وهی دخان فقال لها وللعرض اعتیاط وعن او کرها قالتا اتینا طائعین <سام cold> پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھووا تھا تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں خوشی یا نہ خوشی سے آؤ تو ان دونوں نے کہا ہم دونوں خوشی خوشی حاضر ہیں فقب وی او ہے فی کل سمہ ان وضین پھر اللہ نے انہیں دو دنوں میں سات آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں مطلب ستاروں سے زینت دی اور اس کی خوب حفاظت کی یہ نہایت غالب خوب جاننے والے کی تدبیر ہے فَإن أعرضوا فقل پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی چیخ مطلب آسمانی عذاب سے ڈرائیا ہے جو آد اور سموت کی چیخ مطلب عذاب کے مانند ہوگی اِذْ جَاءَتْهُمُ الرَّسُلُ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ لو شاء ربنا فإن بما به جب رسول ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا لہذا جو کچھ دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو یقیناً اس سے من کر ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی پہاڑوں کو زمین میں سے ہی پیدا کر کے ان کو اس کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین ادھر یا ادھر نہ ڈولے پھر یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت انواع اقسام کے رزق معدنیات اور دیگر اسی قسم کی اشیاء کی طرف یہ زمین کی برکت ہے کثرت خیر کا نام ہی برکت ہے پھر اقواطُن کوتن مطب غذا خوراک کی جمع ہے یعنی زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک اس میں مقدر کر دی ہے یا بند و بست کر دیا ہے اور رب کی اس تقدیر یا بندوبست کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی کوئی قلم اسے رقم نہیں کر سکتا اور کوئی کیلکولیٹر اسے گن نہیں سکتا بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہر زمین کے حصے میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دیں جو زمین کے دوسرے حصوں میں پیدا نہیں ہو سکتی تاکہ ہر ہر علاقے کی یہ مخصوص پیداواریں ان ان علاقوں کی تجارت و معیشت کی بنیادیں بن جائیں چنانچہ یہ مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح اور بالکل حقیقت ہے پھر سوان کا مطلب ہے ٹھیک چار دن میں یعنی پوچھنے والوں کو بتلا دو کہ تخلیق اور دہون کا یہ عمل ٹھیک چار دن میں ہوا یا پورا یا برابر جواب ہے سائلین کے لیے پھر یعنی تخلیق کے پہلے دو دن اور دہا کے دو دن سارے دن ملا کے یہ کل چار دن ہوئے جن میں یہ سارا عمل تکمیل کو پہنچا پھر یہ آنا کس طرح تھا اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اس نے چاہا بعض نے اس کا مفہوم لیا ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں چنانچہ اللہ نے آسمان کو حکم دیا سورج چاند اور ستارے نکال اور زمین کو کہا اپنی نہریں جاری کر اپنے نہریں جاری کر دے اور اپنے پھل نکال دے بھاوالِ ابن کثیر یا مفہوم ہے کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ پھر یعنی خود آسمانوں کو یا ان میں آباد فرشتوں کو مخصوص کاموں اور اوراد و وظائف کا پابند کر دیا پھر یعنی شیطان سے نگہبانی جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے ستاروں کا ایک تیسرا مقصد دوسری جگہ اہتدا برستہ مطلب معلوم کرنا بھی بیان کیا گیا ہے پہوالے سر نہل آیت نمبر سولہ پھر یعنی چونکہ تم ہماری طرح ہی کے انسان ہو اس لیے ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا نہ کہ انسانوں کو وصلی اللہ وََ نبین محمد وصحب اجمعین